يا أيها الذين آمنوا إذا بين جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو یہ چیز تمہارے لیے بہتر اور تمہارے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی ہے اور اگر صدقہ کے لیے مال نہ ہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا بے حد رحم کرنے والا ہے حسن بصری کا قول ہے کہ یہ آیت بعض مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار خلوت میں بات کرتے تھے تو دوسرے صحابہ پر اس کا برا اثر پڑتا تھا وہ سوچتے تھے کہ ہمارا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے والے کم ہو جائیں زید بن اسلم کا قول ہے کہ ایسا یہود و منافقین کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ محمد کان کا کچا ہے ہر ایک کی بات پر کان دھر لیتا ہے اور کسی کو اپنے ساتھ سرگوشی کرنے سے نہیں روکتا ہے اور مخلص صحابہ اکرام پر اس کا برا اثر پڑتا تھا شیطان ان کے دلوں میں شک ڈال دیتا تھا کہ شاید انہوں نے مسلمانوں کے کسی دشمن فوج کی بات کی ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نو نازل فرمائی لیکن یہود و منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقے کا حکم دیا گیا چنانچہ یہود و منافقین مخلص نہ ہونے کی وجہ سے اور مال کی محبت میں سرگوشی کرنے سے رک گئے لیکن غریب مسلمانوں پر یہ حکم شاق گزرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری مسائل پوچھنا چاہتے اور صدقہ کے لیے مال نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر پاتے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد صدقہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت ان کا غایت درجہ احترام کریں اور پاس ادب ملحوظ رکھیں اللہ تعالی نے فرمایا ذلک خیرالقم و اط یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا تمہارے لیے ہر طرح بہتر ہے تمہیں اس کا کئی گنا اجر و ثواب ملے گا اور تمہارے غریب مسلمان بھائیوں کا بھلا ہوگا پھر اللہ نے فرمایا فعلم فرحیم اگر صدقہ کے لیے تمہارے پاس مال نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں آیت تیرہ میں ان بعض مسلمانوں کی زجر توبیخ کی گئی ہے جو فاقہ اور محتاجی کے ڈر سے صدقہ کرنے سے کتراتے تھے اس لیے کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کئی گناہ بڑھا کر بدلہ دیتا ہے فَإِذْ لَم تفعلوا وَتَابَ الله علیہ الیا میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا امر واجب نہیں بلکہ مستحب رہ گیا اس لیے اب جو شخص صدقہ نہ کر سکے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن وہ اخلاص کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سستی نہ کرے تاکہ صدقہ کے لیے مال نہ ہونے کی کمی پوری ہوتی رہے اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے